آپ نے اب تک پڑھ لیا ہوگا کہ ضرف کس کو کہتے ہیں کسی بھی مکان یا زمان پر جو دیا کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ضرف کہتے ہیں اور ضرف حقیقی ہوتا ہے مثلاً کل کا دن آنے والا کل یا گزشتہ دن یا آج کا دن یہ سارے کے سارے زمانے ہیں ٹھیک ہے اور ایک مکان ہے گھر گھر کے اندر لاؤنج یا روم کوئی بھی آپ لے لیں تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں مکان ہیں تو ظرف یہ ظرف حقیقی ہے زمان یا مکان اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو زرف مجازی اس کو بھی کہتے ہیں لیکن مجازن کہہ دیتے ہیں ویسے کہہ دیتے ہیں اور وہ کس کو کہتے ہیں جار مجرور کس کو کہتے ہیں جار مجرور. اب جار مجرور کی دو قسمیں ہوتی ہیں یا تو اس کا متعلق یعنی جار مجرور جس کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں چاہے وہ فیل ہے شیبہ فیل ہے وغیرہ وغیرہ تو اگر تو اس کا متعلق کرام کے اندر موجود ہوگا یا نہیں ہوگا اگر تو اس کا متعلق کلام کے اندر موجود ہے تو یہ ظرف ہے یعنی اب اس کو اس کے لیے کوئی ہم متعلق بنانے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے اس کو چاہیے نہیں نمبر دو ہوتا ہے ظرف مستقر کہ اس کو ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے اس کو کوئی مکان چاہیے کہ جس کے ساتھ اس کا تعلق بنائے ہم مثال کے طور پر پہلے کی مثال آپ لکھ سکتے ہیں مرر تو بے زید مرر تو بی زیدن کہ میں زید کے پاس سے گزرا مرر تو بی زیدن اب یہاں پر با جار زیدن مجرور یہ جار مجرور تو ہیں لیکن یہ متعلق ہو رہے ہیں کس کے بھلا ان سے اس جار مجرور سے پہلے جو مرر تو فیل ہے اس سے متعلق ہو رہے ہیں اس لیے یہ کیا کہلائے گا یہ جار مجرور کون سا ذرف کہلائے گا اس کا متعلق کلام میں موجود ہے تو جس کا متعلق کلام میں موجود ہو تو اس کو کون سا ظرف کہتے ہیں بولیے اس کو زرف ٹھیک ہے جس کا متعلق کلام میں موجود ہو اس کو کہتے ہیں زرف لغ ٹھیک ہے جی یہ زرف لغ ہے اس کو کچھ اور نہیں لکھ دینا آپ لوگوں نے اور دوسرا ہے ظرف مستقر جی تو یہ ضرف کی دو قسط میں ہیں تو جس کا متعلق کلام کے اندر موجود ہوتا ہے وہ ظرف ضرف لو ہے اور جس کا متعلق کلام میں موجود نہیں ہوتا وہ ظرف مستقر کہلاتا ہے اب ظرف لو کی مثال جیسے مرد تو بے دن اور ظرف مستقر کی مثال آپ لے لیجیے کل زیدن کل اسد البتدا ہے کل اسد جار مجرور ہے اور یہ خبر بن رہا ہے لیکن یہ کسہ متعلق ہوگا اس کا متعلق کلام میں موجود نہیں ہے ہم نے مقدر نکالنا ہے محذوف نکالنا ہے لہذا ہم یہ کہیں گے کہ ظرف۔ کل اسد مستقر خبر کاف الاسد مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے فائر کے یا کانا یا کام کے وغیرہ وغیرہ کا نت کا انم تو آپ نے اب تک یہ سمجھ لیا کہ ضرف کی دو قسمیں ہیں ٹھیک ہے اولان ضرف حقیقی ضرف مجاز ضرف حقیقی جو زمان یا مکان پر دلالت کرے ضرف مجازی چار مجرور کو کہتے ہیں پھر اس کی دو قسم ہیں ایک ظرف مستقر ہے ایک ظرف لغ ہے ظرف لغ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا متعلق کلام میں موجود ہو اور اس کو مزید متعلق کی ضرورت نہ ہو اس لیے اس کو لغم کہہ کہتے ہیں یعنی ضرورت نہیں ہے کتنا کہ یہ ایسی فضول بات ہے لغ ہے اور دوسرے نمبر پر ہیں زرف مستقر زرف مستقر اس جار مجرور کو کہتے ہیں جس کا متعلق کلام کے اندر موجود نہ ہو بلکہ مقدر نکالا جائے جیسے کل اسد کل ملور مجور ہے اس کا متعلق ہم مقدر نکالیں گے ثابتن یا سبتا فیل وغیرہ اب جو ذرفہ مستقر ہوتا ہے اس کا ہم جو مقدر نکالیں گے کبھی فیل نکالیں گے کبھی شبہ فیل نکالیں گے جیسے آگے تفصیل ہے تو یہ کون کون سے افعال سے آتے ہیں اس کے لیے آپ کو چار افعال بتائے ہیں افعال عام سہارس نس ارباب عقول کون است ثبوت است وجود کون ثبوت، حصول اور وجود یہ چار مزدور ہیں کون کانا یکون آپ نے جس طرح فال ناکہ پڑے ہیں ثبوت ثبت ثابتن حصول حفلا حاصل وجود وجد واجد تو یہ چار مساجر آپ کو بتائیں یعنی ان مساجر سے افعال آئیں گے کون ثبوت حصول اور وجود یہ چار مصد ہیں کیا تو آپ کہیں گے کان فیل مقدر نکالیں گے یا کائن اس میں فائل مقدر نکالیں گے یا ثبت فعل مقدر نکالیں گے یا ثابتن ان میں فائل نکالیں گے یا حسلہ فعل نکالیں گے یا حاصلن اس میں فائل نکالیں گے یا وجد فعل نکالیں گے یا واجدن نکالیں گے بس یہ چار ہے اور آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر زیادہ اور اکثر طور پر جو مصدر جو متعلق بنایا جاتا ہے ان افعال میں سے وہ ثبوت سے بنایا جاتا ہے سب ٹھیک ہے لہذا ہم اکثر طور پر اسی کو لے کر چلیں گے کہیں پر کی وجہ سے کون بھی نکال دیتے ہیں کا اور کاسلہ حاصل بھی نکال دیتے ہیں اور وجدہ واجدن بھی نکال دیتے ہیں تو ظرف مستقر صرف وہ ہوتا ہے کہ جس کا متعلق کلام میں موجود نہیں ہوتا اس کو ہم کیا نکالتے ہیں مقدر نکالتے ہیں اور اس کے لیے چار افعال ہیں ثبوت کون سب فصول برجول یہ بات آئی سمجھ اب یہ سمجھیے گا کہ ظرف مستقر کیا کیا واقع ہو سکتا ہے ظرف مستقر کیا کیا چیز بن سکتا ہے آیا صرف خبر بنے گا یا کچھ اور بھی تو یاد رکھیے گا کہ جار مجرور چار چیزیں بن سکتے ہیں جار مجرور چار چیزیں بن سکتے ہیں وہ والے جار مجرور کہ جن کا متعلق کلام میں موجود نہ ہو یعنی ظرف مستقر تو ظرف مستقر چار چیزیں واقع ہو سکتا ہے نمبر ایک خبر نمبر دو صفت نمبر تین حال اور نمبر چار سلا مبتدا کے لیے خبر ہوتی ہے اگر پہلے مبتدا ہو اس کے بعد جار مجرور ہو تو یہ خبر بنے گا کبھی کبھی کوئی اسم موصوف ہوتا ہے اس کے لیے صفت بنتی ہے تو جار مجرور اگر اس کے بعد جار مجرور مل کر اپنے متعلق سے مل کر یہ صفت واقع ہو سکتے ہیں کبھی کبھی اس سے پہلے جملہ دلہ ہوتا ہے اس کے بعد جملہ حال بننا چاہتا ہے اس لیے وہ جار مجرور مل کر کیا بنتے ہیں حال بنتے ہیں کبھی کبھی اس میں موصول ہوتا ہے اللہ دی, من ما وغیرہ وغیرہ اس کے بعد جار مجرور ہوتے ہیں تو وہ جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر کیا بنتے ہیں؟ سلا بنتا ہے تو معلوم ہوا کہ زرف مستقر چار چیزیں وہاں پہ ہو سکتا ہے نمبر ایک خبر نمبر دو صفت نمبر تین حال نمبر چار سلا آئی بات سمجھ جی اگر ضرف مستقر صفت بنے تو ہم اس کا متعلق صرف اور صرف اسم نکالیں گے اگر ضرف مستقر صفت بنے تو صرف اور صرف اس کا متعلق اسم نکالیں گے یعنی فعل نہیں نکالیں گے بلکہ ثابتن نکالیں گے جو کہ اس میں فائل ہے یعنی اسم ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر حسل سے نکالیں گے تو حاصل نکالیں گے وجد سے واجدن نکالیں گے سبت ثابت سے ثابتن نکالیں گے تو معلوم ہوا کہ اگر ظرف مستقر صفت بنے گا تو متعلق صرف اور صرف اسم ہوگا اور اگر ظرف مستقر سلم ہو تو بالاتفاق اتفاق فعل بنے گا بالاتفاق اس کا متعلق فعل ہوگا تبت ہوگا حسالہ ہوگا وجدہ ہوگا یا وجدہ تبت کان ٹھیک ہے جی تو دو یہ اتفاقی ہیں یعنی اگر صفت واقع ہوگا تو اسم نکالیں گے اگر سلا واقع ہوگا تو فیل نکالیں گے مزید تفصیل آپ کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور اگر ظرف مستقر حال واقع ہو زرف مستقر کیا ہو حال واقع ہو تو اس صورت میں بھی یہی ہے کہ اس کا متعلق کیا ہوگا اسم ہی نکلے گا اس کا متعلق بھی اسم ہی ہوگا اگر ضرف مستقر حال تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ خبر اگر ضرف مستقر صفت واقع ہو یا حال واقع ہو تو متعلق اسم ہوگا اگر ضرف مستقر سلا ہو تو متعلق فیئر ہوگا لیکن اگر ضرف مستقر خبر واقع ہو تو اس میں اختلاف اگر ضرف مستقر خبر واقع ہو تو اس میں کیا ہے آئمہ کا اختلاف ہے کہ آیا اس کا متعلق اسم ہوگا یا اس کا متعلق فعل ہوگا تو اس میں نحات کا یعنی نحوی حضرات کا اس میں اختلاف ہے کوفہ والے حضرات الگ ہیں جن کو کوفین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور بسرہ والے حضرات الگ ہیں جو کہ بسرین کے نام سے مشہور ہیں تو آپ یہ پڑھتے رہیں گے کوفین اور بسرین کوفی اور بصری تو کوفی حضرات کے یہ مسلق بصری حضرات کے یہ مسلک تو اس مسئلے کے اندر کہ اگر ذرق خبر واقع ہو تو اس کا متعلق ہم کیا نکالیں گے ان چار افعال میں سے آیا اسم نکالیں گے یعنی کائین السابطن حاصل واجد یا فیل نکالیں گے کانا سابطہ حاصلہ وجدہ تو بسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا متعلق فیل ہوگا بسرین حضرات بصری حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا متعلق فیل ہوگا یعنی کانا سابتا حاصلہ اور وجدہ لیکن کوفی حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا متعلق قسم ہوگا کائن ثابت الحاثل واجدن لہذا ہم دونوں مسلکوں کا اعتبار کرتے ہوئے دونوں نکالیں گے سبتا بھی ثابتن بھی حاصلہ بھی وجدہ واجد بھی لہذا اب آئیے اب آپ کو اگر یہ معلوم ہو گیا کہ ظرف مستقر چار چیزیں واقع ہو سکتا ہے خبر صفت حال صلاح تو سمجھیے اگر ضرف مستقر خبر بنے گا تو اس کا متعلق فیل بھی ہو سکتا ہے اور اسلم بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ اختلاف ہے اور اگر ضرف مستقر صفت ہو اسی طرح زرف مستقر حال ہو تو بال اس کا متعلق اسم ہی نکالیں گے کائن ثابت الحاصل الواجن اس میں فائد اور اگر ضرف مستقر سلا بن رہا ہو تو اس وقت اس کا متعلق صرف اور صرف فیل ہوگا کانا سبتا وجدا وغیرہ وغیرہ جی اب آئیے ہم ایک ترکیب کرتے ہیں زیدن کل زید شیر کی طرح, طرح مبتدا کل اسدرف مستقر خبر کاف چار السد مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے فعل کے یا اس میں پھیل کے اب ثبت فیل اسم ضمیر فائل اپنے متعلق یعنی کل اصدار مجرور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر کیا بنے گا خبر بنے گا زعید المبتہ کے لیے مبتضا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یا جار مجلور مل کر متعلق ہوں گے ثابت ال اسم فائل کے ثابت سیغہ اسم فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شبا جملہ ہو کر کیا ہو کر شبا جملہ ہو کر یا آپ جملہ اسمیا خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن شیبا جملہ کہ زیادہ بہتر ہے شبہ جملہ ہو کر خبر مختار خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ سید کل اسدی سعید کل اسدی یہ ہے مثال ٹھیک ہے جی زرف مستقر خبر کی اب آپ اس کے بعد کتاب میں دیکھ لیجئے گا ان شاء آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور مزید یاد ہونے کے لیے جیسے جیسے ہم ترکیب کرتے رہیں گے انشاءاللہ مزید ازبر یاد ہوتی رہے گی تو اب ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کو ایک سے دو سفے بھیجے ہیں اس کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ شاء اب بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بتائیے گا جی آپ جو کہہ رہے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اب ان جب آپ پڑھیں گے اب آپ کو سمجھ آ جائے گی اور بہت اچھے سے آئے گی ان چلیے کتابیں سب کے پاس موجود ہیں پہلی حدیث مکمل ہو جانے کے بعد اب آگے ایک مستقل جملوں کے طور پر ایک عنوان دیا ہے الجم الاسمیہ السمیہ الاسمیہ اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس, با, اس حصے کے اندر اس باب اول کے اس حصے میں یعنی اس کے بعد جتنی بھی احادیث آئیں گی اس حصے میں اس ٹکڑے میں جتنی بھی احادیث ذکر کی جائیں گی وہ کیا ہوں گی جملہ اسمیہ ہوگا ان تمام کے اندر جملہ کیا ہوگا اسمیہ ہوگا یعنی ہر جملے کا پہلا جز اسم ہوگا یاد رکھیے گا جملہ پھیلیاں اور جملہ اسمیہ میں فرق ہی یہی ہے کہ جس جملے کا پہلا حصہ اسم وہ جملہ اسمیہ ہے جس جملے کا پہلا حصہ فیل وہ جملہ فیل اب آپ کو جب یہ کہہ دیا کہ الجملہ الاسمیہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس ٹکڑے کے اندر باب کے اس حصے کے اندر اس جز کے اندر جتنی بھی احادیث بیان ہوں گی ان کا تعلق کس جملے سے ہوگا جملہ اسمیہ سب یعنی ہر حدیث کا پہلا جز اسم ہوگا فیل نہیں ہوگا الج لت جی اب اس کی پہلی حدیث ادینسی ادینسیحا لکش جو الدین ہے دین کے معنی ہے مذہب ملت دین کے کیا معنی ہے مذہب اور ملت اس کی جمع آتی ہے ادیان لفظ دین ملت مذہب اس کی جمع آتی ہے ادیان دوسرے نمبر پر لفظ ہے النصیحہ نصیحہ کے معنی ہے خیر خواہی بھلی بات اچھی بات نصیحت کے کیا معنی ہیں اچھی بات سچی بات اور اس کی جمع آتی ہے نصائح نصیحت کی جمع کیا ہے نصائح خیر خواہی نیکی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیح جب اپ پڑھیں گے اس پوری حدیث کو تو اپ کیسے پڑھیں گے الدین النصیح کیوں کہ الدین النصیح ہے تو حمزہ وسلی کلام کے درمیان میں جب آ جاتا ہے تو گر جاتا ہے تو ہم ملا کر پڑیں گے دین خیر خواہی کا نام ہے. یا دین بلائی کا نام ہے دین سرا سر خیر خواہی ہے. دین سرا سر بلائی ہی بلائی ہے جی نصیحت کیا چیز ہے ہر وہ بات یا ہر وہ عمل ہر وہ بات یعنی ہر وہ قول یا ہر وہ فعل ہر قول اور فیل کہ جس میں کسی کے لیے خیر خواہی ہو کسی کے لیے رہنمائی ہو وہ نصیحت کہلاتا ہے ہر قول اور فیل جس کے اندر خیر خواہی ہو جس کے اندر بلائی ہو وہ قول نصیحت کہلاتا ہے پس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مسلم شریف کے اندر پوری حدیث ہے کہ ہم نے پوچھا لمن کس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا مسلم شریف کی جو مکمل حدیث ہے وہ یہ ہے قالی وتابی ول رسول ہی ولیمت مسلم <وَعَامَّتِهِم> کے دین نصیحت اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اس کی کتاب کے لیے اور مسلمین کے لیے اور عام لوگوں کے لیے اللہ کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت اور اس ذات کو واجب الوجود مانا جائے یعنی یہ تسلیم کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود ہے ولی ہی اور اس کے رسول کے لیے نصیحت ہے کہ رسول کو اللہ کا پیغمبر مانا جائے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے والے کتاب ہی اور اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت ہے, دین نصیحت ہے کس کے لیے؟ اللہ کی کتاب کے لیے کہ اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے ولی آئمت المسلم اور مسلمانوں کے آئمہ کے لیے نصیحت ہے دین کہ ان کی بات کو سنا جائے اور ان کی بھی اتباع کی جائے اور عام متحم اور عام لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہے ہر ایک دوسرے سے نقصان کو دور کرے اور اس کے لیے نفے کو کھینچ کر لائے یہ کیا ہے عام لوگوں کے لیے تو دین کیا ہے نصیحت کا نام ہے دین خیر خواہی کا نام ہے دین بلائی کا نام ہے کہ جو جس کے ساتھ جس طریقے سے بلائی کر سکتا ہے وہ کرتا رہے اللہ کے لیے بلائی یہ ہے کہ اس کے وجود کو مانا جائے رسول کے لیے بلائی یہ ہے کہ اس کے احکامات کو مانا جائے اس کی طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جائے اور کتاب کی اتباع یہ ہے کتاب کی جو نصیحت ہے خیر خواہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے اور عام لوگوں کے لیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پوری طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں آئی بار سمجھ الدین النصیحہ دین نصیحت ہے دین خیرخواہی ہے دین بھلائی ہے مذہب ملت جمع ادیان ان خیرخواہی بنائی اچھی بات جمع نصائح اس کی ترکیب کو بھی دیکھ لیجئے ادین مبتدا ان نصو خبر مبت خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بہت ہی آسان ترکیب ہے مبتدا ان نسیحت خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تو چار چیزیں چار سے پانچ چیزیں آپ کے مد نظر ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز عبارت کہ آپ الفاظ کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں آپ عبارت پر حدیث پر اعراب کیا لگاتے ہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں الدین الحتو دوسرے نمبر پر لفظی معنی ہمیں آنا چاہیے ادین مذہب ملت جمع ادیان ان اچھی بات گلی بات جمع نسوائے اب نمبر تین پہ بامحاورہ ترجمہ دین النسیحت دین خیر خواہی کا نام ہے یا دین برائی کا نام ہے یا دین سرح سر خیر خواہی ہے دین سر, سر بلا ہی ہے اور نمبر چار یہ کہ ترکیب نمبر چار کیا ہے ترکیب تو کیا ترکیب ہے اور ان خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری تو آج کا سبق کس کس کو سمجھ میں آیا اچھی طریقے سے جی فرمائیے बस सिर्फ एक को कोजीज शरीफ की समझ आई और गुजश्ता जो सबक है उसकी समझ नहीं आई انشاء اللہ آ جائے گی وہ جو آپ کو میں نے سمجھا وہی اب آپ اس کا دوبارہ مطالعہ کیجیے ان صفحات کا جو آپ نے کل مطالعہ کیے ہیں اور جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے اب انشاءاللہ شاء آپ ان کو ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو بالکل صاف اور کلیئر سمجھ میں آ جائے گا پھر بھی نہیں آیا ہم بھی ادھر ہیں آپ بھی ادھر ہیں جب تک سمجھ میں نہیں آیا ہم آگے نہیں چلیں گے بار بار آپ کو سمجھاتے رہیں گے ان شاء ٹھیک ہے سمجھانا ہمارا کام سمجھنا اور یاد کرنا آپ کا کام ٹھیک ہے تو یہ ایک حدیث اور اس سے پہلے جو پہلے پہلی حدیث گزری ہے اور اس کے علاوہ حدیث کے جو تاریخ موضوع غرض و وغیرہ وغیرہ وغیرہ جتنی بھی تفصیلات گزری ہیں وہ آپ کو اس یاد ہونی چاہیے اور یہ آج کا ہمارا آخری سبق ہوگا اس کے بغیر آپ کو چھٹی ہے